اب اگلی آیات میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ نعمتیں دینے والا اللہ تو جب رب العالمین سب کچھ دینے والا ہے تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیوں کرے یہ دنیا کے لوگ جن کی خاطر گناہ کیے جاتے ہیں یہ نہ تو ہمیں زندگی دیتے ہیں نہ یہ ہمیں شفا دے سکتے ہیں نہ یہ مصیبت سے بچا سکتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی خاطر اپنے رب کو جو رحیم و کریم پروردگار ہے اسے ناراض کیوں کیا جائے تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ کی بالگاہ میں کھڑا ہونا ہے وہ گناہوں سے ڈر جاتے ہیں گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں گناہ کرتے وقت انہیں اللہ کا خوف آتا ہے اور صرف اللہ سے ڈر کر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا ولی من خوف مقام ربی ہی جنتا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے قیامت کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ گیا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں دو جنتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اللہ کے خوف کے مارے اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا وہ گناہ نہ کر سکا پھر ہوش میں آنے کے بعد ان کے والد نے وجہ پوچھی بے ہوش ہونے کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں گناہ کی طرف پہنچ گیا تھا پھر اللہ کا خوف مجھ پر غالب آیا یہ کہنا تھا کہ خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمر ردی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کی قبر پر گئے اور قبر پر جانے کے بعد آپ نے فرمایا اے نوجوان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیمند خوف ربی جنتان جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو قبر سے اس نوجوان کی الحمد الحمدللہ اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائے کمات پھر اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے افنان یہ دونوں باغات بہت ساری ٹہنیوں اور ڈالیوں والے ہیں وہ باغات اور وہ جنتیں جن میں درخت ایسے پائے جائیں گے جو بہت گھنے ہوں گے اور ایک ایک ڈالی پر ایک ایک شاخ پر کئی کئی پھلوں کے خوشے ہوں گے کچھے ہوں گے فبی الابی کما تو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا لاؤ گے کیا اتنی پیاری جنت بھی تم چھوڑ دو گے اتنی پیاری جنت کے ذکر سننے کے باوجود اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے فیم نانی تجریان ان دونوں جنتوں میں بہنے والے چشمے ہیں دو چشمے ہیں فبی آما تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے زوجان ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہیں مراد یہ ہے کہ جنتوں میں یوں تو بے شمار لذتے ہیں مگر وہ شخص جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے اسے خصوصی طور پر الگ الگ نعمتیں دی جائیں گی وہ اعلی جنتوں میں ہوں گے کما تو کر دیبان پھر اے گروہ و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے متقی این اعلی فروشم بوہ من اس وہ آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے چین سکون کے ساتھ آلی شان کالینوں اور تختوں پر ایسے بچونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کا استر آلیشان ریشم اس ہوگا استر کسی کہتے ہیں آپ نے اگر رضائی دیکھی ہو لحاف دیکھا ہو دیکھا تو سب نے غور کیا ہو تو اب دیکھیں ایک کپڑا تو وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے اور ایک کپڑا اندر ہوتا ہے تو عام طور پر اوپر والا کپڑا اندر والے کپڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اندر تو انسان ہر قسم کا کپڑا لگا دیتا ہے کہ اندر کس کو نظر آنا ہے تو فرمایا وہ بچھونے جن کا اندر کا کپڑا استر اتنے آلی شان ریشم کا ہوگا تو آلہ کپڑے کی اور اوپر والے کپڑے کی کیا شان ہوگی وہ جنل جنت دانٍ اور دونوں جنتوں کے میوے اور پھل قریب قریب جھکے ہوئے ہوں گے کہ ہاتھ بڑھا کر توڑ لیے جائیں فبی ائی آل کما تو پھر ہے گروگے انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فی ہن قو سب لم والا ان باغات میں جنتوں میں وہ ہو ہیں وہ جنتی عورتیں ہیں کہ جو نگاہ نیچی رکھنے والی ہیں قوس غتر فی جن کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں نہ ان سے پہلے کسی انسان نے انہیں چھوا اور نہ کسی جن نے انہیں ہاتھ لگایا عورت کی خوبی بیان کی گئی کہ اسے نہ انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا یہ جنتی عورت کی خوبی ہے یعنی شوہر سے پہلے کسی نے نہیں چھوا اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ مسلمان خاتون بہت عظیم خاتون ہے کہ کوئی نا محرم مرد اس کے جسم کو نہ چھوئے چچا جات پھوپی زاد خالہ زاد بھائیوں سے ہاتھ ملانا یہ حرام ہے عورت کے لیے کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے ہمارے یہاں پر یہ رسم پڑ گئی کہ لوگ اسے ماڈرن ہونا سمجھتے ہیں کہ عورت مردوں سے ہاتھ ملائیں بلکہ اب تو یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ شادی کی محفل پر بعض نادان لوگوں کے یہاں پر جس طرح مرد حضرات کھڑے رہتے ہیں باہر اس طرح عورتیں بھی کھڑی رہتی ہیں اچھا عورتیں آتی ہیں تو وہ مردوں سے بھی ہاتھ میں ہیں اور مرد آتے ہیں تو وہ مردوں سے ہاتھ میں لاتے ہیں عورتوں سے بھی ہاتھ میں ہیں اس میں محرم نہ محرم کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا ایسے بعض خاندانوں میں سننے میں آیا المان وال حفیظ نوزہ بن ذالب اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ادا فرمائے اس کے علاوہ جنت کے اندر جنتی عورتوں کی جو صفت بیان فرمائے فرمائے نگاہ نیچے رکھنے والے عورت کا زیور زیب و زینت اس کی شرم و حیا ہے اور جو عورت شرم و حیا کا پیکر ہے وہ مشابہ ہے جنتی حوروں سے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم و حیا کی اس قدر پیکر تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ دنیا میں جنتی ہور ہے میری فاطمہ دنیا میں جنتی ہور ہے تو جنتی ہو سے تشویح دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جنتی عورتوں کی طرح شرم و حیا کی پیکر تھیں اس قدر شرم و حیا کی پیکر کے فرماتی ہیں میرے نزدیک عورت کا کمال یہ ہے سب سے اچھی عورت یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی نا محرم مرد کو نہ دیکھے اور نہ محرم مرد اسے نہ دیکھے وقت انتقال پریشان ہے اس وجہ سے کہ میری جب جنازہ اٹھے گا تو میرے کفن پر کسی نامحرم مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے کیونکہ اس زمانے میں جنازے کو میت کو کھلا اٹھاتے تھے چارپائی پر کوئی ڈولی وغیرہ نہ تھی تو پھر ایک خاتون نے چارپائی پر چاروں طرف شاخیں وہ لگائیں چار شاخیں چارپائی کے چار کونوں پر اور اس پر کپڑا ڈال کے بتایا کہ ہم آپ کو اس طرح لے جائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری کے بعد حضرت فاطمہ کبھی مسکرائی نہیں لیکن چھ مہینوں کے بعد اپنے وصال سے پہلے صرف ایک مرتبہ مسکرائی اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تم نے میری فکر کو دور کر دیا یعنی انتقال کے وقت بھی فکر کیا ہے کہ میری میت پر جو کفن ہے وہ کفن بھی نامحرم نہ, نہ دیکھے اللہ اکبر اور کنیز فاطمہ کہلائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی عورت ہو اس کے بال نظر آ رہے ہوں باللہ بل نظالے ابھی پردہ کرنا تو ضروری ہے لیکن کوئی عورت اگر پردہ نہیں کرتی تو کم از کم اپنے بالوں کی نمائش تو نہ کرے اپنے ہاتھوں کی نمائش تو نہ کرے کم از کم وہ باریک لباس تو نہ پہنے کم از کم چست لباس تو نہ پہنے کم از کم وہ پینٹ شرٹ تو نہ پہنے کم از کم وہ ہندوانا اور یہود و کے طرز پر لباس تو نہ پہنے کم از کم وہ اپنے گلے کو مکمل اوپر تک بند تو رکھے کیونکہ پردہ ہے ضروری لیکن بڑی عجیب سوچ ہے کہ یا تو عورتیں پردہ کرتی ہیں اور اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو بالکل بے حیا بن جاتی ہیں بال بھی کھلے ہیں چس کپڑے ہیں باریک کپڑے ہیں بازو کھلے ہوئے ہیں ارے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے یہ تھوڑی کہ اگر آپ پردہ نہیں کرتی تو بالکل ہی بے حیا بن جائیں نوز بلّہ ظالے پھر اس طرح لباس پہن کر نکل کر خواتین یہ سوچیں کہ وہ کس کو دکھاتی ہیں غیر مرد دیکھتے ہیں تو غیر مردوں کو اس طرح اپنا جسم دکھانا کیا یہ شرم حیا ہے یا اسے اور کیا نام دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جنت میں نہیں جائے گا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے کہ جس کی عورت بے پردگی کرتی ہو اور وہ اسے اپنی عورت کو بے پردگی سے نہ روکے اس مرد پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اچھا چہرے کا کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ مکمل وہ بے پردہ ہو جائے گو کے چہرے کا پردہ کرنا ہمارے نزدیک تحقیق کے مطابق واجب ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو کم از کم باقی جسم کو تو چھپائے مکمل اپنے جسم کو چھپا کے رکھے غیر مردوں کے سامنے اس طرح آنا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کبھی نہ کبھی چہرے کے پردے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی لیکن ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے آدمی نیک بنتا ہے تو مکمل بنتا ہے اور نیک نہیں بنتا تو بالکل نہ نماز پڑھے گا نہ وہ بالکل دین سے بالکل دور ہو جائے یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے ہم مکمل نیک بن جائیں تو سبحان اللہ ورنہ جو نیکی حاصل کر سکتا اسے چھوڑنا نہیں چاہیے کیا پتہ یہی نیکی ایسی مقبول ہو کہ اس کے صدقے میں ہم مکمل نیک بن جائیں اسی طرح غیر مردوں سے باتیں کرنا خصوصاً خواتین کو چاہیے کہ جب وہ ٹیلی فون اٹھائیں تو اول تو کوشش ہونی چاہیے کہ گھر میں مرد حضرات فون ریسیو کریں اور اگر خواتین کو بامر مجبوری فون ریسیو کرنا ہو تو آواز میں لچک کو ختم کریں آواز میں بناوٹ کو ختم کریں آواز بالکل سادی رکھیں کیونکہ قرآن مجید فقان حمید نے اس سے منع فرمایا کہ عورت آواز میں مٹھاس پیدا کرے پر غیر مردوں سے بات کرے لیکن یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آفسوں میں یا رشتہ داروں میں اگر مرد حضرات کو ضرورتند کسی نام عورت سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ شاید اپنی بیوی بی سے بھی اتنی میٹھا سے گفتگو نہ کی ہو اور عورت جو ہے وہ غیر سے اس قدر میٹھی آواز میں گفتگو کرتی ہے کہ شاید وہ اپنے بھائی سے بھی ایسی گفتگو نہ کرتی ہو تو یہ شریعت کے خلاف ہے روخے پن سے گفتگو کی جائے وہ بھی ضرورتند شریعت کا حکم ہے پر یہ حکم ازواج متحرات کو دیا گیا جو کہ پاک تھیں ان کے دل بھی پاک تھے تو جب انہیں یہ حکم ہے تو عام مسلمان عورتوں کے لیے کتنی تاکید ہے اللہ تعالی پردے کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرما تو جنتی عورتوں کی تعریف بیان کی گئی فی ہند قا جنتی عورتیں نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی لم یت مز ہن سن قبل ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا فبی ائی آل کما تو کس دیبان تو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے کا ان ہن یا وہ جنتی ح جنتی عورتیں ایسی خوبصورت ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں اور خصوصاً جو خاتون پردے کی پابند ہے نیک صالح ہے اسے اللہ تعالی جنتی حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائے گا اور یہ جنتی حوریں اس مرد کو ملیں گی جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی یہاں دنیا کے اندر آزمائش ہے امتحان ہے کہ جائز کے علاوہ ناجائز کی طرف مت دیکھو چاہے نفس کہے چاہے شیطان کہے اسے ضبط کرو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو جب ذہن پاکیزہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مقام نصیب ہوں گے اے اللہ ہمارے ظاہر رباتین کو ہماری نگاہوں کو ہمارے دل کو ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرما دے فَبِأَيِّ <تُكذِّبَان> تو عئی آلہ ابی کماتی بے گروگی جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگی احسان إِلَّا <الْإحْسَان> احسان کا بدلہ کیا ہے صرف احسان پہلے احسان سے مراد نیکی ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے یعنی نیکی کا بدلہ جنت ہی ہے کیا معنی ہے نیکی کا بدلہ جنت ہی ہے اور دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا کام کرے تو اس کا سلا کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اچھے کا انجام اچھا ہے برے کا انجام برا ہے تو جو دنیا میں نیک امال کرے گا اس کا انجام بہت اچھا ہے وہ جنت ہے فبی ائی اعلی عبی کما تو گروہ جنوس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے و من دِیما جنتان اللہ ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ جو دو باغ تھے دو جنتیں تھیں اس کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں ان کے لیے سب ای یا لا ربکما تک زبان تو گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے مدھمتان یہ دونوں باغات یہ دونوں جنتیں اس قدر گھنے ہیں کہ وہ سیاہی مائل ہیں یعنی بہت زیادہ ان میں درخت ہیں بہت زیادہ ان میں گھنا پن ہے فبی عی الابی کما تک زیبان تو اے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان دونوں باغات میں ابلنے والے اچھلنے والے چشمے ہیں فبی ائی اعلیٰ ابی کما تو تو اے گروہ جنوئنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کی جو مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ جنت کی کسی نعمت کا ہم تصور نہیں لا سکتے اب بظاہر یہ کہ دو ابلنے والے چشمے لیکن وہ کس قدر روح کو فرحت دینے والے ہوں گے اور کس قدر عظیم ہوں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے فیما فی فا کی ہتوں و نخلوں و رومان ان دونوں باغات میں فاقی قسم قسم کے میوے ہیں پھل ہیں وہ نخل اور خاص طور پر کھجور ہیں وہ رومان اور انار ہے فبی ای اعلیٰ ابی تکذبان تو کس دیبان تو اے گرو ہے جنوئنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ بھی تصور کریں کہ جو ہماری کھجور ہے جنت کی کھجور اور اس کھجور میں کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت کے انار اور دنیا کے انار میں کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا کا انار تو صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ جنت میں انار ہوں گے لیکن ان کے ذائقے اس قدر بلند و بالا ہوں گے جو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے فبی کما اے گروہ جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگی فی ہند حِسَانٌ حسان ان باغات میں جنتی عورتیں ہیں ہورے ہیں خی اچھی عادت والی ہیں حسان انتہائی خوبصورت ہے جنت میں عورتوں کی دو خوبیاں بیان کی ہیں اچھی عادت ہیں اور خوبصورت ہیں اور دنیاوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہ جب وہ نکاح کریں تو آپ نے جو تعلیم فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ لوگ چار وجہ سے نکاح کرتے ہیں کوئی حسن کی وجہ سے کرتا ہے کوئی مال کی وجہ سے کوئی خاندان کی وجہ سے کوئی اخلاق اور اچھی عادت کی وجہ سے آپ نے اشاعت فرمایا حسن کی وجہ سے نکاح مت کرو حدیث سے باقی الفاظ ہیں حسن کی وجہ سے نکاح مت کرو مال کی وجہ سے نکاح مت کرو خاندان کی وجہ سے نکاح مت کرو اور خاص طور پر مال کی وجہ سے نکاح کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ جو مال کے لالچ میں نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کو مسلط کر دے گا فرمایا نکاح کرو صرف دینداری کی وجہ سے اچھے اخلاق کی وجہ سے اچھی عادتوں کی وجہ سے اور جو ایسا کرے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ سلاتا فرمائے گا اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے اور خواتین کے جو والی ہیں جو سرپرست ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ نکاح کرتے ہوئے رشتہ دیتے ہوئے مال حسن اور خاندان کی طرف زیادہ نہ دیکھیں ساری توجہ اخلاق اور دینداری پر مبضول رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کے متعلق فرمایا کہ دنیا متاون پوری کی پوری دنیا یہ ایک سامان ہے وہ خیر متاحا المراۃ آپ نے فرمایا اس پوری دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک سال بیوی ہے نیک سال بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے. دنیا کے ساز و سامان میں سے اب نیک سال بیوی کیسے نصیب ہوگی کہ جب وہ رشتہ ڈھونڈے تو اس کو یہ فکر ہو کہ مجھے ایک نیک سال خاتون سے نکاح کرنا ہے یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اگر شادی شدہ ہے اور یہ بات وہ سنتا ہے تو نیک صالح خاتون اور جنتی گھرانہ یہ اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں قرآن و حدیث کا ماحول پیدا کرے خود اچھی محافل میں آئے ان کو لے کر آئے اچھا گھر میں ٹھیں درس قرآن کی درس حدیث پاک کی اس طرح ایک ذہن بنے گا اور انشاءاللہ تعالی تعالیٰ جب ماحول اچھا ہوگا تو اس کی برکتیں خوب ملیں گی آگے فرمایا فبی ائی اعلیٰ ابی اے کزان تو گروگی جنوس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے شورم مقصورات ان فل جنتی حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی مقصورات پردہ نشین جنتی عورتیں جنت میں پردہ کریں گی حالانکہ جنت میں کسی کو برائی کا خیال آ ہی نہیں سکتا تو پردہ اس لیے نہیں کہ وہ سامنے والا برا ہے اس لیے پردہ کرنا پردہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پردہ زینت ہے پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو جنت میں خورے خیموں میں پردہ نشین ہوں گی ان کے شوہر کے علاوہ کوئی اور انہیں دیکھ نہیں سکے گا تو یہ پردہ اس قدر بڑی نعمت ہے اور جس گھر میں پردہ ہو یقیناً وہ جنتی گھرانہ ہے فبی عی اعلیٰ غبی کمات اگر روح جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے لم يتمثہن انس قبلہم ولا جان ان جنتی حوروں کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا اور نہ کسی جن نے فَبِيَيَّا لَا غَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اگر روح جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُدْرٍ اب قرین حسان تکیا لگائے ہوئے جنتی ہوں گے رف رف عربی میں قالین کو کہتے ہیں خضر سبز سبز قالینوں پر بیٹھے ہوں گے اور اب قالین کے اوپر جو چادر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں چاندنی بچھائی جاتی ہے قالین کے اوپر حسان کے معنی ہے خوبصورت تو سبز قالینوں پر اور خوبصورت چاندنیوں پر وہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے کما اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے کیا اتنی پیاری جنت کو چھوڑ کر دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرو گے کیا اتنی پیاری جنت کی طرف بھی جانے کی کوشش نہیں کرو گے اور اپنی آخرت کو گناہ کر کے برباد کرو گے اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق جنت عطا فرما و رب کا دل جلا علی علیہ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے آپ کا رب بڑی عظمتوں اور بڑی عزتوں والا ہے سر رحمان کا درس مکمل ہوا